شیزان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب طلاق عمر اور طلاق دو بار ہے ف اور اس کے بعد روک کے رکھنا ہے بیوی بی کو بیماروفین قاعدے کے مطابق طریقے کے مطابق کو تسری ہوں یا انہیں چھوڑ دینا ہے بے احسان نیکی کے ساتھ بلا یہ اور یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے انتا خضو کہ تم واپس لو مما وہ چیز آتے ہی نہ جو تم اپنی بیویوں کو دے چکے ہو شعی ان کچھ بھی اس میں سے اللہ مگر یہ کہیںخافا وہ دونوں اس بات سے ڈریں کہ اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ اللہ کے حکم کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو فنفر تم اور اگر تمہیں اس بات پہ ڈر ہو اللہ یقیما حدود اللہ کہ تم اللہ کے حقوق کو جو فرائض اس نے ذمہ لگائے ہیں وہ پورے نہیں کر سکو گے فلا جناح عالیہ ہماط ان دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے فی مفتدت بے عورت معاوضے میں جو کچھ دے دے اور اپنی جان شوہر سے چھڑائے دل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدود ہیں اللہ کے قوانین ہیں جو اس نے متعین کیے ہیں فلاطات دوہا اور دیکھو ان کو عبور کرنے کی اور اس میں زیادتی کی ہرگز کوئی کوشش نہ کرنادہ حدود اللہ اور جو اللہ کے باندھے ہوئے قوانین ان میں زیادتی اور اضافے کی کوشش کرتا ہے فلا سو ایسے لوگ ہیں ہم الظالمون جو کہ ظالم ہیں اس سے پچھلی آیات میں تذکرہ چل رہا تھا شوہر اور بیوی بی کے بامی تعلقات کا اور پھر اللہ تعالی نے ایک چیز بیان کی کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنی بیوی سے الا کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ عدت گزارے گی اپنی بیوی اس کی بات اشور چار مہینے تک اور چار مہینے کے بعد پھر ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اسے طلاق پڑ جائے اور طلاق بھی طلاق کے بائن پڑے اور طلاق غائن اور طلاق رجعی کل اس کا فرق آپ سے عرض کیا تھا کہ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی طلاق جس کے بعد رجوع کیا جا سکے جس کے بعد دوبارہ تعلق کو قائم کیا جا سکے اور طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ ایسی طلاق جو نکاح کو توڑ دے اور اب وہ الگ الگ ہو جائیں اور شوہر کو رجوع کا اختیار باقی نہ رہے بغیر نکاح کے یا بغیر کسی اور شرعی طریقے کے تو دونوں طلاقوں میں فرق ہے اور اللہ نے فرمایا کہ چار مہینے تک اگر تم نے قسم کھائی ہے اور چار مہینے سے پہلے قسم توڑ دی تو قسم کا کفارہ چار مہینے سے کم پہ قسم کھائی تھی تین مہینے ساڑھے تین مہینے حتا کے قسم کھائی چار مہینے سے ایک دن پہلے کی بھی تو بھی قسم توڑنے کا کفارہ دے گا اور الا نہیں ہوا الا تو ہوگا جب چار مہینے پورے ہو جائیں یا چار مہینے سے زیادہ مدت گزر جائے اور قسم اس کی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی بھی ازدواجی تعلق نہیں رکھوں گا تو اس صورت میں ایک طلاق بائن پڑ جائے گی یعنی جوں ہی یہ مدت پوری ہوتی ہے چار ماہ یا اس سے زیادہ تو وہ ایک طلاق بائن پڑ گئی اب نکاح ٹوٹ گیا ارشاد فرمایا تھا اور اگر وہ رجوع کر لیں گے یہ پچھلی آیات میں گزر چکی بات کہ رجوع کر لے اچھی بات ہے اپنی قسم توڑ دے کفارہ ادا کر دے یہ تھوڑا ہی ہے کہ گھر کو برباد کر لے یا گھر کو اجاڑ لے اور پھر اللہ کا اعلیٰ موفرت بھی کرنے والے ہیں رحم فرمانے والے ہیں اور اگر پکا ارادہ ہوئی جائے طلاق کا تو پھر بتلایا ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں جنہیں طلاق مل جاتی ہے وہ اپنی عدت کو کیسے پوری کریں گی تو وہ طلاق یافتہ عورت جو کہ عام طور پہ ہوتی ہے شوہر اس کا جیرا ہے اور اس نے اسے توہر کی پاکیزگی کی, کی حالت میں ایک طلاق دے دی اور ایک طلاق کے بعد تین مرتبہ ایام جو ہیں یہ اس کی عدت ہے اور اس کے بعد وہ بری ہو جائے گی نکاح ٹوٹ جائے گا اور شوہر کے پاس ان تین مرتبہ ایام تک اختیار ہے چاہے تو وہ رجوع کر لے اور چاہے تو وہ چھوڑ دے اور طلاقیں پڑتی رہیں پھر اس کے بعد دوسری طلاق پڑے گی اور تیسری طلاق پڑے گی اور اس کی عدت پوری ہو جائے گی اور وہ عورت نکاح سے آزاد ہو گئی اور اسی لیے سب سے اچھا طریقہ جو طلاق کا ہے اول تو طلاق ویسے ہی منع ہے لیکن فرض کیجئے کسی کو دینی پڑ جائے تو طلاق کا سب سے اچھا طریقہ بس یہی ہے کہ ایک طلاق دے دے اور اس کے بعد کچھ نہ کہے ختم ہو جائے گا مسئلہ انتظار کرے سوچ سمجھ کے طلاق دے تاکہ رجوع نہ کرے اور اگر رجوع کرنا ہے جو کہ بہت ہی اچھا ہے تو پھر اس عدت کے اندر کم سے کم رجوع کر سکتا ہے عدت ختم ہو گئی بعد میں جا کے پتہ چلا کہ غلطی ہو گئی مسلمان بیسوں مسائل پوچھنے والے ہوتے ہیں مل جاتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے کتنے سال ہو گئے پندرہ برس ہو گئے پتوا اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے یا اس سے بھی زیادہ اور شاید آج تک ایک یا دو آدمی آئے ہوں گے جنہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے طلاق دینی ہے اور اس کا صحیح طریقہ بتائیں کہ طلاق کیسے دی جا سکتی ہے اور اتنے بے شمار آئے ہیں لوگ جنہوں نے کہا جی تین طلاقیں دی آئے ہیں اور اب ہلبل یہ گویا ایسا کھیل تماشے کا معاملہ ہو گیا ہے کہ سنجیدگی سے کوئی کام کرنا ہی نہیں بلکہ بس ٹھیک ہے گسے میں آ گئے تین طلاقیں دے دیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اب اس کا حل بتائیں یہ ہے اور ایسے لوگ جنہیں طلاق واقعی دینی ہو اور سوچ سمجھ کر دینی ہو ایسے شاید ایک آدھ دو آدمی آئے جنہوں نے پندرہ برس میں ہم سے پوچھا کہ طلاق دینے کا ارادہ ہے اور شرن بتائیں کیا اور وہ بھی پھر جب طریقہ بتایا اللہ نے توفیق دی طلاق واقعی نہیں ہوئی ہوئی ایک دے دی پھر اس نے رجوع بھی کر لیا اس لیے کہ وہ بہت بڑا شاک تھا اس خاتون کے لئے بھی اور اس مرد کے لئے بھی تو تعلق تو رہتا ہی ہے انسان کے دل تو اس طرف مائل رہتا ہی ہے تو معاملہ صاف ہو گیا تو یہاں پر طلاق کے احکامات اللہ نے بیان کیے اور اس آیت سے آج جو شروع کیا ہے دو سو انتیس نمبر آیت سے اس میں ارشاد فرمایا کہ اطلاق عمر طلاق دو بار ہے یہ نہیں فرمایا کہ طلاقیں دو ہیں یہ فرمایا کہ طلاق دو بار ہے سمجھے دونوں میں فرق اس فرق کی بات ابھی کرتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی تھی ہستے جمیلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی اور سے جمیلہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی تو انہیں اتنی محبت تھی کہ انہوں نے حق مہر میں اپنا ایک پورا باغ اپنی بیوی کو دے دیا تو جب عورت نے مطالبہ کیا کہ مجھے طلاق چاہیے تو یہ خلا ہو گیا اور خلا کا حکم آگے آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمانا تھا اور اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اطلاق مرتان طلاق دو بار ہے یہ نہیں فرمایا کہ طلاقیں دو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ طلاق ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد اگر تمہارا جی چاہے تو دوسرے توہر میں دوسری طلاق دے دو بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کیونکہ تیسری طلاق کا ذکر اللہ تعالی نے بہت بعد میں کیا ہے تو طلاقیں دو ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاقیں دو ہیں طلاقیں دو بار ہیں ایک بار طلاق دے دی توہر کی پاکیزگی کی حالت میں پھر اجام صورت کے شروع ہو گئے اب اپنی عدت گزار رہی ہے اور جو اس کا توہر ہے پاکیزگی کا زمانہ اس میں اگر چاہے تو ایک طلاق اور دے دے دو سے نہ بڑھے دو سے بڑھنا یا طلاقوں کو جمع کر لینا ایک بار یہ بدرت ہے گناہ کی بھی بات کہ تین طلاقیں ایک وقت دے دینا یہ گناہ کی بات ہے شریعت کے حکم کے مزاق ایک طرح اڑانے کی بات ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی عرض کیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے ایک ہزار بار تو آپ نے فرمایا تین مرتبہ تو وہ نافذ ہو گئی اور نو سو ستانوے مرتبہ تم نے اللہ سے مذاق کیا اور اربوں کے ہاں طلاقیں اس طرح دی جاتی تھیں کہ تم پر اتنی طلاقیں پڑیں جتنے آسمان میں ستارے تم پر اتنی طلاقیں پڑیں جتنے زمین میں دیت کے ذرے علی زب اللہ یہ خدا کا حکم اور قانون اس طرح اس کا مذاق اڑاتے تھے اللہ نے اس کو منع کر دیا اور فرمایا کہ طلاقیں جن میں تم رجوع کر سکتے ہو دو بار ہیں تو اس ایک لفظ دو الفاظ سے ایک تو مسئلہ یہ پتہ چل گیا کہ اللہ نے خود اس بات کو برا جانا ہے کہ کوئی آدمی دو تلاقیں اکٹھی دے دے بلکہ طلاقیں دو بار ہیں ایک بار ایک طلاق دے دوسری بار پھر دوسری طلاق دے اور تیسری بار تیسری تلاق مت دے اس کا حل آگے آ رہا ہے اور رہ گئی یہ بات کہ کوئی آدمی بیک وقت دو طلاقیں دے دیتا ہے تو طلاق واقع تو ہو جائے گی نافذ تو ہو جائے گی اس کا نفاظ اس سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی تین طلاقیں بے وقت دے گا تینوں کی تینوں نافذ ہو جائیں گی جیسے کسی کو کوئی گولی مار دے قتل کر دے تو قتل تو ہو ہی جائے گا یہ الگ بات ہے کہ شریعت نے اسے منع کیا ہے اور ناپسندیدہ قرار دیا ہے اور ظلم قرار دیا ہے لیکن وہ چیز نافذ ہو جائے گی وہ پڑ جائے گی تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاقوں کو نافذ فرمایا ہے خود املن اور میاں بیوی بی میں تفریق کرا دی ہے تو طلاقیں دو بار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاقیں جن میں تم رجوع کر سکتے ہو وہ دو ہیں اور تیسری طلاق کے بعد جو رجوع ہے وہ آگے چل کر آتا ہے اس سے اگلی آیت میں اس سے اگلی آیت اگر آپ دیکھیں تو اسے شروع کیا ہے ف انط کہا اور اگر وہ طلاق دے دے تو یہ تیسری طلاق ہے تیسری طلاق کے بعد رجوع کرنے کا معاملہ کچھ اور ہے اور جن دو طلاقوں میں تم رجو کر سکتے ہو وہ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک دو طلاقوں کے بعد رجوع ایک تو یہ پتا چلا اور ایک یہ پتا چلا کہ طلاقیں دو بار ہیں دو طلاقوں کا دینا ایک بار ایک طلاق دے اس کے بعد توہر میں جو اس کی تہارت اور پاکیزگی کا زمانہ آیا پھر دوسری طلاق دے دے اور اس کو بھی, بھی حوصلہ شکنی کی گئی ہے شریعت میں منع کیا گیا کہ مت دو دوسری طلاق بھی بس ایک کوئی چلنے دو اس لیے کہ شوہر کے پاس پوری زندگی میں صرف تین طلاقیں دینے کا ہی اختیار ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ایک آدمی نے ایک طلاق آج دے دی رجو کر لیا دس سال بعد اس نے پھر ایک بار طلاق دے دی تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ اب نئے سرے سے تین کی کاؤنٹنگ شروع ہو گئی وہ اس کی دوسری طلاق ہو گئی پھر دس سال بعد ایک مرتبہ کہہ دیا تلاق دی تو اس کی تیسری طلاق ہو گئی ختم ہو گیا رشتہ اور نکاح کا یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ تین طلاقیں دے دیں اور پھر دے دیں اور پھر دے دیں وہ کوئی چیز نہیں ہے ایک مرتبہ بھی اگر طلاق کہہ دے گا تو ساری زندگی کے لیے اس نے اس دھاگے کو اس رسی کو ایک مرتبہ تو کٹ کر لیا اب دو مرتبہ ہی اس کے پاس آپشنز باقی ہیں دو ساری زندگی میں اور جب بھی آئندہ کہے گا اپنی یا بیوی کی موت سے ایک لمحہ پہلے بھی کہہ دیا کہ طلاق تو یہ دوسری طلاق ہوگی یہ نہیں ہے کہ پچھلی طلاق کینسل ہوگی اسی لیے بار بار اللہ نے ان احکامات کے دوران کہا ہے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے یاد رکھو اس کی طرف جانا ہے یاد رکھو حساب دینا ہے کہ ان چیزوں کو حسی کھیل ان چیزوں کا ان چیزوں کو, کو مذاق اور نشانہ ان چیزوں کا نہ بناؤ اسی لیے بیوی بی سے اس قسم کی باتیں کرنا جو طلاق اور اس قسم کی چیزیں ہیں غصے میں یا حسی خوشی میں مذاق میں بہت بچ کے رہنا چاہیے اس ٹاپک کو ہی نہیں چھیڑنا چاہیے جتنا بھی شدید غصہ آ جائے کت ان اس غصے پہ عمل نہ کرے تو ارشاد فرمایا امسا کم بے اس کے بعد اس طلاق کے بعد تم نے اسے روکنا ہے امساق روک لینا ہے بے معروفین کے مطابق طریقے کے مطابق اگر تم روکنا چاہتے ہو تو اسے روک لو اور رجوع کر کے طلاق سے یہ مراد ہے کہ اگر تم روکنا چاہتے ہو اپنی بیوی کو رجوع کرنا چاہتے ہو تو قائدے کے موافق رجوع کرو اور قاعدہ اور طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے ایک طلاق دی ہے سراہتن بالکل صاف لفظوں میں ایک طلاق دی ہے تو ایک طلاق سے رجوع میں اللہ نے شوہر کو اختیار دیا ہے بیوی چاہے نہ چاہے شوہر رجوع کر سکتا ہے مثلاً اس نے زبان سے تنہائی میں کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا یہ بھی ٹھیک ہے اس نے کہا میں نے جو ایک طلاق دی ہے اس طلاق سے رجوع کیا ان سے بھی رجوع ہو جائے گا کچھ نہیں کہا اور بیوی بی کے پاس چلا گیا تو عملا اس نے گویا اپنی پہلی طلاق سے رجوع کر لیا یہ اس انسان کا رجوع ہو گیا اور رجوع پر گواہ بنا لینا اچھی بات ہے شریعت نے بتایا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کیونکہ تلاق کی خبر تو پھیلے گی پتا چلے گا کہ نے ایک طلاق دے دی تو دو چار لوگوں کو گواہ اس پہ بنا لے کہ بھائی میں نے اپنی طلاق سے رجوع کر لیا ہے تاکہ کل کوئی قانونی چیز پیش آتی ہے یا معاشرے میں لوگ کہتے ہیں جی طلاق دی تھی پھر اس کے بعد بھی اب رہ رہے ہیں تو لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس نے ایک ہی طلاق دی تھی اور اس کے بعد اس نے رجو کر لیا ہے انصاقم بے تو لوگوں دیکھو پھر ایک طلاق کے بعد یا تو دستور کے موافق تم نے اپنی بیوی کو اگر رکھنا ہے تو رجوع کر لو اور تصریح یا اس کی رسی کو کھول دو بے احسان احسان کے ساتھ نیکی کے ساتھ یعنی یہ نکاح کی گراہ تمہارے ہاتھ میں ہے یہ نکاح کی رسی یہ تمہارے ہاتھ میں ہے تم نے اگر اسے باندھ کے رکھنا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر اسے واقعی کاٹنا چاہتے ہو اس تعلق کو تصریح بے احسان نیکی کے ساتھ اس معاملے کو نپٹا دو چھوڑ دو یعنی اسے تنگ کرنا تکلیف دینا یہ بات درست نہیں ہے آگے مستقل آیت اس سلسلے میں آ رہی ہے تو اس لیے یہ حنفی فقحا کی دلیل ہے کہ حنفی فقہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر طلاق تتلیق پیمانہ میں ہے تطلیق کا مطلب یہ ہے کہ ایک طلاق کے بعد پھر دوسری طلاق یہ نہیں ہے کہ دو اکٹھی طلاق اور وہ کہتے ہیں کہ جمع کرنا دو طلاقوں کو یا تین کو ایک ہی توہر میں ایک ہی مرتبہ پاکیزگی کی حالت میں جمع کرنا دو یا تین طلاقوں کو یہ بدرت ہے گناہ ہے اللہ کے ہاں اس پہ پکڑو امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی آپ اس سے اندازہ لگائیں ہمارے ہاں جو مسلمان طلاق دیتے ہیں ہر آدمی جانتا ہے مطلب ہر کسی نے زندگی میں یہ مسئلہ سن ہی ہوتا ہے کسی نہ کسی محلے شہر میں یا دوستوں میں کہیں نہ کہیں ہوتی ہے کتنے لوگ آپ کے علم میں ایسے ہوں گے جو پہلے اس کی تحقیق بھی کر لیتے ہیں کہ میری بیوی تہارت اور پاکیزگی کی حالت میں ہے یا ایام کی حالت کتنے لوگ سوچتے ہوں گے اس بات اور کتنے ہوں گے جو ایک طلاق ذرا سنجیدگی سے دیتے ہوں گے یہاں تو غصہ آیا اور ایک دو تین بس ایسے جیسے کوئی اس کے اوپر خدا نہیں ہے اور کہیں اس نے جواب نہیں دینا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں چھوڑنا ہے نا بیوی کو بے احسان نیکی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ مت لڑائی جھگڑے کرو اور ایسی چیزیں کرو بلا یقیلحکم اور تمہارے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے انتا تا کے تم لے لو میں جو کچھ کے آ تئی تم ان جو کچھ کے تم نے اپنی بیوی کو دیا تھا ذرہ برابر بھی اس میں سے کوئی چیز واپس دینا تمہارے لیے اب جائز نہیں یہ ہے حق مہر کہ جو اس نے اپنی بیوی کو ادا کیا حق مہر کتنا ہونا چاہیے حق مہر کے سلسلے میں حنفی فقہا کا موقف تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم تین تولے چار تولے چاندی ہونی چاہیے تین اور چار کے بیچ میں اس سے کم پر نکاح ہو جائے گا لیکن اس پر مہرِ مسل دینا پڑے گا کم سے کم اتنا اب تین تولے چار تولے چاندی اب دیکھ لیجئے ہمارے ہاں تو اس وقت بھی وہ دو سو روپئے تین سو روپے میں آ جاتی ہے اور جو بھی یہاں کا حساب ہوگا تو کم سے کم اتنا حق مہر تو ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کم حق مہر نہیں رکھا جا سکتا اور جن احادیث میں آیا ہے کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی صورتوں پہ کسی عورت کا حق مہر مقرر کر دیا یا انگوٹھی کسی نے دے دی اور اس کو حق مہر قرار دے دیا وہ فکہ کہتے ہیں وہ سب حدیثیں اس زمانے کی ہیں جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا جب حکم مستقل اس بات کا آ گیا تو پھر اس نے باقی تمام احادیث کو منسوخ کر دیا وہ ایسے ہی ہے جسے شراب کے سلسلے میں آپ آیات, آیات تو اب چکے ہیں کہ پہلے حکم نہیں آیا تھا اس لیے اللہ تعالی نے کچھ کچھ پابندیاں لگائی اور جب حکم آ گیا تو پھر مستقل پابندی لگ گئی کہ اب تم بالکل شراب کے قریب تک نہیں جا سکتے اسی طرح حق مہر اتنا تو کم سے کم ہے زیادہ سے زیادہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے حق مہر زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو کوئی رکھنا چاہے اس کی مرضی ہے لیکن شریعت نے اب سے زیادہ حق مہر اسے کچھ اچھا نہیں سمجھا شریعت کہتی ہے کہ اتنا بس حق مہر ہونا چاہیے جسے آسانی سے شوہر ادا کر سکے بغیر قرضہ لیے ہوئے کیونکہ حق مہر یہ خود قرضہ بیوی بی کا مقروض ہو جائے گا تو اسے دینا ہی دینا اگر نہیں دے گا تو اس انسان کا نکاح ہو جائے گا لیکن عورت کو اختیار ہے کہ وہ حق مہر وصول کرنے سے پہلے اسے اپنے قریب نہ آنے دے یہ اسے اختیار ہے اور حق مہر جب وہ وصول کر لیں پھر ان کا یہ حق ثابت ہو جاتا ہے اور اسی طرح خواتین کو حق مہر میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنا حق مہر جتنا خوشی سے مقرر کرنا چاہے کوئی نہیں اسے روک سکتا یہ اس کی مرضی ہے جتنے پیسے بھی وہ مقرر کرنا چاہے رزب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حق مہر زیادہ ہو گیا تھا اور عورتوں نے زیادہ حق مہر کا مطالبہ شروع کر دیا تھا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ایک دن یہ کہا جمعے کے خطبے میں کہ میں چاہتا ہوں کہ حق مہر کی کوئی رقم متعین کر دوں کیونکہ عورتیں بہت زیادہ پیسے مانگنے لگ گئی ہیں اور جو لڑکے ہیں انہیں شادی میں دکت ہوتی ہے کمائی اتنی کہاں سے مراد ان کی یہ تھی تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جب فرمایا تو ایک عورت اٹھ کھڑی ہوئی بوڑھی تھی اور اس نے کہا امیر المومنین اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم اپنی بیوی کو ایک خزانہ دیتے ہو اور اس سے مراد حق ہے تو خزانے کی تو کوئی حد نہیں ہوتی تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا کہ اللہ تیری شان ہے میری رعایا میں ہر شخص قرآن کو مجھ سے بہتر سمجھتا ہے حتی العجائز یہاں تک کہ یہ بوڑھی عورتیں بھی عمر سے زیادہ قرآن کو سمجھتی اور پھر اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس بات پر پابندی نہیں لگاؤں گا تو حق مہر پر پابندی نہیں ہے حق مہر وہ ہے جو عورت متعین کرتی ہے یہ اس کا حق ہے اور دینے کے لیے حق مہر کو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ نکاح کے موقع پہ ادا کر دیا جائے اور نکاح کے موقع پہ ادا نہیں کیا گیا تو بیوی سے پوچھ لیا جائے بعد میں کہ حق مہر کا معاملہ کیا ہے اگر وہ معاف کر دیں اللہ نے فرمایا پلو ہنی ام تم رچتا پچتا اس سے کھاؤ حسب علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تو ہسپ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا مطلب ہے شہد اور دودھ مطلب یہ ہے کہ بیوی اگر نہیں پیسے لے رہی تم سے تو تمہاری اپنی رقم ہو گئی واپس مل گئی شہد کھاؤ دودھ پیو اور دوسری صورت یہ ہے کہ اہلیہ اس کی متعین یہ کر دے کہ یہ کس وقت وہ دیں گے تو اگر مہر معجل معجل اجل سے اور اجل کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لکھ دیا کہ مہر مجل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدت متعین ہو گئی کہ یہ کب حق مہر کو ادا کریں گے اور عجل دو چیزیں ہیں یا تو طلاق کا وقت ہے یا موت کا وقت ہے کہ یہ جو شوہر ہے موت کی صورت میں حق مہر ادا کرے گا اور یا یہ ہے کہ طلاق اگر دے گا تو حق مہر ادا کر دے گا یہ معجل ہے اور یہ خواتین کو سمجھا دینا چاہیے بہت سے لوگ نکاح کے پرچے لے کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہر مجل ہے اتنا اور آپ دستخط کر دیجئے نہ جانے والوں کو پتا ہے کہ کس پہ دستخط کیا مہر کر رہے ہیں نہ اس بےچاری کو پتا ہے تو سمجھا دینا چاہیے کہ حک میر جلدی چاہیے دیر سے چاہیے کہ تمہارا حق ہے اور چاہو تو اسے معجل لکھوا لو یعنی اجل آئے گی موت یا اجل طلاق ہے دونوں صورتوں میں اس وقت تمہارا حق مہر تمہیں دیں گے اور ایک یہ ہے کہ معجل جلدی سے جو ہے اجلت میں تو وہ عورت کی اپنی مرضی ہے ان طلب میں بھی یہی ہوتا ہے کہ عورت جب طلب کرے حق مہر کو اس وقت دینا چاہیے تو شوہر کو یا تو معاف کر دے یہ اس کی مرضی وہ کہے بعد میں دیتی ہوں اس کی مرضی معجل اگر لکھوا لیا ہے تو طلاق یا موت ان دونوں صورتوں میں اس عورت کا حق مہر ادا کیا جائے گا اور جب وراثت کی تقسیم ہوگی وراثت کی تقسیم میں سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اس شخص پہ قرض کتنا ہے اور سب سے قوی دین سب سے مضبوط قرض جسے پہلے اتارنا ہے وہ عورت کا حق ہے. ان معاملات میں احتیاط نہیں کرتے اور یہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں اللہ کے ہاں حقوق العباد میں پکڑے جانے کا امکان ہے حقوق العباد کو پورا کرنا چاہیے حتیٰ کہ اگر کسی آدمی کے والد کا انتقال ہو جائے اور یہ پتا چل جائے یا والدہ سے پوچھ لے یا بتا دیں کہ حق مہر ادا نہیں کیا گیا تو یہ ضروری ہے کہ باپ کی طرف سے حق مہر ادا کیا جائے وغیرہ ان کے ذمہ وہ قرض رہے گا اور آخرت میں اس کی پرسش ہوگی یہ ایسی چیزیں ہیں اور یہ تو ان لوگوں کے سوچنے کی باتیں ہیں جو دس دس لاکھ حق مہر لکھوا دیتے ہیں. ایسے جیسے یہ کوئی چیز ہی نہیں ارادہ یہی ہوتا ہے وہ اس لیے زیادہ لکھواتے ہیں کہ یہ طلاق نہ دے سکے اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کون سا ہم نے دینی ہے طلاق دینی ہے تو دے دینی ہے بس اس میں حق میں پھر عدالتوں میں چلتے رہیں اور نہ انہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ اس کو کیا کر رہے ہیں اور نہ اسے اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ یہ دس لاکھ چھوڑ دس ہزار بھی ہے تو ہے یہ میرے ذمہ قرض اور اللہ قیامت میں اس قرض کا پوچھے گا حقوق العباد یہ چیزیں اس لیے چاہیے کہ حق مہر کے معاملے میں انسان احتیاط کرے اس کی ادائیگی کر دے سب سے اچھی چیز یہ ہے نہیں ادائیگی کی کوئی نہ کوئی چیز طے کر لے حتیہ کہ اس کی بیوی اگر چاہے تو اسے اپنے پاس آنے سے روک دے اس کو اختیار ہے اور نہ روکے تو بھی اس کو اختیار ہے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے طلاق دینی ہے نا تو دیکھو دو طلاقیں اور اس کے بعد اسے اگر تم نے چھوڑ دینا ہے تو جو حق مہر تم اسے دے چکے ہو اب یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس حق مہر میں سے کوئی چیز واپس لو حق مہر کے معاملے میں طلاق کے وقت اگر تو طلاق ہوئی اور حق مہر جو تھا وہ نکاح کے وقت مقرر تھا اس کی چار قسمیں ہیں چار قسم کی خواتین ہیں جن کے لئے اللہ نے حکم بیان کیے ہیں آپ اس کو دیکھ اس آیت میں بھی ہے اور اس کے بعد بھی آیات میں ہیں ایک تو وہ خاتون ہے جنہیں طلاق ہو گئی اور ان کا مہر نکاح کے وقت مقرر تھا اور اس عورت کا اور اس کے شوہر کا تعلق بھی قائم ہو گیا پر تعلق کا قائم ہونا دو طرح سے ہے یا تو حقیقت تعلق ازدواجی تعلقات قائم ہو گئے ہوں یا اس کو بھی شریعت تعلق کے دائرے اور درجے میں رکھتی ہے کہ میاں بیوی بی کو اتنی تنہائی مل گئی اور اتنا وقت مل گیا کہ وہ اس تعلق کو قائم رکھ سکتے تھے نہیں تعلق قائم کیا یہ ان کی مرضی پہ ہے یہ ان کا اپنا معاملہ ہے لیکن جب ایک جگہ بیٹھ ٹھہرنا بھی ہو گیا اور اتنا وقت بھی انہیں مل گیا تو یہ بھی شریعت اس پہ حکم لگاتی ہے کہ یہ بھی ان کی تنہائی ہے یہ بھی ان کا تعلق ہے دونوں صورتوں میں یعنی حقیقتن تعلق قائم ہوا ہو یا حکم اس پہ تعلق کا لگ سکے اور اس کے بعد اسے طلاق دے دی گئی تو اس کا یہ حکم ہے کہ اس کو مقررہ مہر دیا جائے گا اور اس میں سے کچھ بھی واپس لینا جائز نہیں ہے یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے یہاں فرما دی کہ بلا یل القم انتا خزو میں آئی تمہن اور تمہارے لیے یہ بالکل درست نہیں ہے کہ تم ان کو بھی اپنی بیوی کو دیا ہوا حق مہر اس میں سے کچھ چیز بھی ذرہ برابر بھی واپس لو نہیں ہو سکتا ایک بات دوسری عورت وہ ہے جسے طلاق ہو گئی اور مہر نکاح میں مقرر ہو گیا تھا مہر بھی مقرر ہو گیا اور نکاح بھی ہو گیا طلاق ہو گئی لیکن جس چیز کو تنہائی کہتے ہیں وہ حقیقتن بھی نہیں ہوئی اور حکمن بھی نہیں ہوئی عام طور پہ رخصوتی جسے کہہ دیتے ہیں اس کی نوبت ہی نہیں آئی اگر ایسی صورت پیش آ جائے اور شوہر سے طلاق دے تو دو سو سنتیس نمبر آئٹ میں اس کا حکم بیان کیا ہے. اللہ نے آگے چل کے دیکھیے اسی صورت میں دو سو سینتیس نمبر آئٹمیں ارشاد فرمایا انتلک تمہ ہننا اور اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو من قبل ان تمسو ہننا قبل اس کے کہ تم نے انہیں چھو ہو یعنی دونوں طرح تعلقات قائم نہ کیے ہوں حقیقت یا یہ کہ موقع مل گیا اور پھر بھی اس کے باوجود تعلقات نہیں قائم کیے حکم کے طور پہ اور کوئی بھی تنہائی اور رخصتی ہوئی نہیں ہے اس کی رخصتی ہمارے ہاں جو مراد دیتے ہیں وقت فروخت تم لفنی اور تم ان کے لیے حق مہر مقرر کر چکے تھے فنسف ماں فرز تو آدھا حق مہر تم ادا کرو گے ایک لاکھ حق مہر مقرر کیا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی کوئی جھگڑا پیش گیا کچھ آ گیا اور نکاح ہو چکا تھا بس یہ ایک چیز باقی تھی رخصتی کی اور طلاق دینے کی نوبت آ گئی اللہ نے کہا طلاق دو گے تو آدھا حق مہر تم دو گے کیونکہ یہ طلاق ہوئی ہے نکاح ہوا ہے تو ہی تو طلاق واقع ہو رہی ہے آدھا حق مہر تمہارے ذمہ بڑھ جائے گا تیسری قسم کی عورت وہ ہے کہ اسے طلاق ہوئی نکاح ہوا تو طلاق ہو گئی اور اس سے تنہائی بھی اس کی نہیں ہوئی شوہر کی اور حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا ایسی صورت بھی کبھی پیش آ جاتی کہ نکاح ہو گیا پھر طلاق ہو گئی اور نہ ہی تنہائی کا موقع ہوا اور نہ مہر مقرر ہوا تو اسے مہر نہیں دیا جائے گا بلکہ دو سو چھتیس نمبر آئےت یہاں آگے آپ دیکھیے وہاں پہ اللہ نے اس کا حکم بیان کیا ہے دو سو چھتیس نمبر آئے کریمان اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاجنا علیکم اور تم پر کوئی بعض پرس نہیں ہے ان تلق منسا اگر تم عورتوں کو طلاق دیتے ہو ان عورتوں کو معلوم تمسو ہننا جنہیں تم نے چھوا بھی نہیں او, او تفرض فریضا اور نہ ان تم نے ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر کیا تھا تو نہ انہیں چھوا ہے تنہائی ہوئی اور نہ ہی حق مہر مقرر ہوا صرف نکاح ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اللہ نے فرمایا ہے پھر تم پہ کوئی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ حکم ہے دو مت تو تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو مت پہ کا مطلب یہ ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ دہیدنی چنی متعلقات را بہرا دہید مطلب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو حنفی فقہانی اس پہ متعین کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کم سے کم ایک جوڑا کپڑوں کا اچھی قسم کا جو اس کی استطاعت میں ہوگا جس میں تین کپڑے شامل ہیں شلوار قمیص اور چادر یہ تینوں چیزیں اسے دینی پڑیں گی اللموس قدر اللہ نے کہا یہ ضروری ہے اس انسان کے لیے جتنی اس کی وسعت ہے اس کے مطابق دے وہ المختر اور جو اگر کوئی تنگ دست ہے تو وہ اپنے حساب کے مطابق دے گا مطام بالمعروف قاعدے کے مطابق یہ نفع پہنچانا ہے حقن المحسنین اور جو تم احسان کرنے والے شوہر ہو تمہارے ذمہ اللہ نے یہ ضروری قرار دی ہے تو یہ تیسری قسم کی خواتین ہو گئی یہ ہے حق مہر تیسری قسم کا جو آگے آ رہا ہے چوتھی قسم کی وہ, وہ طلاق ہے کہ نکاح ہو گیا رخصتی بھی ہو گئی تنہائی کی نوبت بھی آ گئی اور حق مہر مقرر نہیں تھا یہ تیسری میں تو وہ بتایا نا کہ رخصدی کی نوبت ہی نہیں ہوئی چوتھی میں وہ خواتین ہیں جن کے ساتھ سارے مراحل طے ہو گئے سوائے اس کے کہ اس کا حق مہر مقرر نہیں تھا اللہ نے اس کے لیے کیا حکم دیا ہے وہ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کے لیے مہرِ مثل کا حکم دیا ہے اور مہرِ مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون کے خاندان میں دیکھا جائے گا ددیال میں کہ اس کے ددیال جو ہیں ان کے ہاں کتنا مہر رکھا گیا ہے اور ان کے ہاں ایسی بچیوں کا کیا حق مہر ادا کیا جاتا ہے مہر مثل کا حکم آگے بھی آتا ہے اور مہر مسل کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خاندانی مہر آپ سمجھتے ہیں خاندانی مہر بعض خاندانوں میں مقرر ہوتا ہے بچیوں کے لیے کہ بس اتنا حق مہر ہے یہ مہرِ مثل کہلاتا ہے اور یہ چاہیے لوگوں کو کہ خاندان میں مہرِ مثل مقرر کریں اور مہرِ مثل کا مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود جب نکاح کرے پھر اس کے بعد اللہ تعالی اولاد دے اپنی بیٹیوں کے بہنوں کے نکاح کرے تو کوئی نہ کوئی مہر کی ایک رقم اپنے خاندان کے لیے متعین کرنی چاہیے تاکہ آئندہ نسلیں جو آئیں گی ان کے لئے یہ شریعت کا مسئلہ آسان ہو جائے اور مہر مثل میں سب سے اچھی چیز یہ ہے شرن نہیں کہہ رہے لیکن ویسے بتا رہے ہیں کہ اس پہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو حق مہر تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے لیے جو حق مہر مقرر کیا تھا اگر کوئی آدمی اتنا حق مہر مقرر کر لے تو وہ اچھا ہے اور وہ 130 سو تولے چاندی 130 سو تولے چاندی کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے وہ 10 پندرہ روپے ہیں جیسے دو سو ڈالر ہو گئے تقریباً اتنے اس مالیت میں یہ آ جاتا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے حق مہر میں ادا کرنے کے لیے تو حسف علی رضی اللہ عنہ نے ارض کیا کہ میں اس کا بندوبست کروں گا پھر وہ اپنی ڈھال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی ایک غزوا کے موقع پہ وہ لے گئے حسف عثمان رضی اللہ کے پاس اور حسف عثمان رضی اللہ کے ہاتھ انہوں نے بیچی 480 درہم میں اور ساری رقم لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی کہ اللہ کا رسول یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چچازاد بھائی ہونے کا بھی تعلق تھا ان کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا گھر تھا گویا کے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضروریات کی چیزیں خریدیں اور اس میں سے ایک سو بیس تولے چاندی کے قریب آپ نے ایک سو تیس تولے ون تھرٹی ایک سو تیس تولے چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا حق مہر متعین کیا تھا اور وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی یہ اگر مہرِ مثل متعین کر لیا جائے تو یہ زیادہ برکت کی چیز ہے اچھی چیز ہے گویا ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ہے اگرچہ اس سے بھی کوئی زیادہ رکھتا ہے تو کوئی شرن ناجائز نہیں ممنوع نہیں تو مہرِ مثل ہے اور حز اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ نے شادی ہونے کے بعد وہی ڈھال حسف علی رضی اللہ عنہ کو واپس دے دی تھی تو گویا اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے تحفے کے طور پہ بھی ہو گیا تو ماہر مسل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بچی ہے اس کے باپ کے گھرانے کو دیکھا جائے کہ وہاں کوئی دوسری خاتون دوسری کوئی لڑکی جو ہر طرح سے اس سے ملتی جلتی ہو خوبصورتی میں تعلیم میں سلیقے میں اسی طرح یہ اگر کما ہے تو وہ بھی کما ہو ان تمام چیزوں میں اس کی مثل ہو تو جتنا حق مہر اس کا متعین کیا گیا ہے اتنا ہی حق مہر اس کا بھی متعین ہوگا اگر وہ پڑھی لکھی ہے یہ پڑھی لکھی ہے وہ بھی پڑھی لکھی ہو تو اس کو شریعت نے مہرِ مسل قرار دیا ہے یہ عام طور پہ لکھا ہوتا ہے پکا کی کتابوں میں کہ اس صورت میں مہرِ مسل ادا کرنا پڑے گا تو اس لیے باپ کے گھرانے کو دیکھے جیسی بہنیں خوپی ہیں چچا جات بہنیں ہیں ددیالی لڑکیاں جو ہیں نا وہ دیکھیں گے مہر مثل میں ماں کا خاندان نہیں دیکھتے اور اگر ماں کا خاندان بھی وہی ہو جیسے اپنی چچا جات بہن سے کسی نے شادی کر لی تو ماں باپ کا خاندان پھر ایک ہی ہو جاتا ہے نا والد کی شادی ان کے خالہ زاد بہن کے ساتھ یا ایسے تو پھر وہ ٹھیک ہے وہ مہر مسل پھر ایک ہی ہو جائے گا لیکن باپ کا اعتبار ہے کہ ددیالی خاندان میں جو رشتے ہیں اس بچی کے برابر, برابر میں وہ مہرِ مثل کہلائے گا اور ایسی عورت جس کے لیے یہ ہے کہ اسے طلاق ہو جائے اور اس کے ساتھ شوہر کی تنہائی ہو چکی ہے اور مہر متعین نہیں ہوا تھا تو اسے مہرِ مثل دیا جائے گا دیکھا جائے گا کہ اس بچی کا کتنا مہر ددیال کے خاندان میں یہاں ہے اور کتنا ہوتا ہے اس لیے چار قسم کی خواتین ہیں ان چاروں کے آگے احکامات آ رہے ہیں ایک کا حکم تو یہ ہے دو کا اور آ جائے گا اور چوتھی کا حدیث میں آیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ مہر اپنی بیوی کو ادا کر دیا ہے جو چیزیں انہیں دے دی ہیں وہ تم ان سے ذرہ برابر واپس نہیں لے سکتے یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ آگے اللہ انخافا ہاں اگر تمہیں یہ ڈر لگے کہ اللہ یقیما حدود اللہ کہ تم اللہ کے قوانین کو قائم نہیں کر سکو نکاح ہوا شادی ہوئی اور اس کے بعد خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا اکھٹا رہنا مناسب نہیں شوہر یہ سمجھتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک طرح نہیں رہ سکتے تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر عورت وہ کیا کرے وہ فَإن خفتم اللہ یقینا حدود اللہ اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو اندیشہ ہو خفتم اندیشہ ہو کہ تم ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کے پورے نہیں کر سکو حدود اللہ سے مراد ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض جو ہے نا شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکے گا اور بیوی اپنی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکے گی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کے مرتخب ہو جائیں گے اور شوہر پھر بھی کہتا ہے کہ میں اس تعلق کو رکھنے کو تیار ہوں یہ ہے بات شوہر اپنے حقوق کی قربانی دے دیتا ہے اور کہتا ہے کچھ ہو میں اس تعلق کو رکھنے کو تیار ہوں اور عورت کہتی ہے میں نہیں رہنا چاہتی تو جب خاتون نہ رہنا چاہیں اور شور اس کو رکھنے کے لئے تیار ہو اور عورت یہ چاہے کہ میری جان اس سے کسی طرح بری ہو جائے خلاسی ہو جائے اسے کہتے ہیں خلا خلا کا مطلب یہ ہے کہ مال کے عوض میں آزادی کا حاصل کرنا کسی خاتون کا تو یہ حکم اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ ایسے ہو جائے گا تو فلا جناح علیہما ہما ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کوئی حرج نہیں فی مفتت بے عورت معاوضے میں جو کچھ بھی دے کے اپنی جان چھڑائے یہ ہے عورت کے لیے اللہ نے رکھی ایسے نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ عورتوں کا بڑا ظلم ہو جاتا ہے اور شریعت میں ان کے حقوق اور یہ چیزیں نہیں ہیں ان آیات کو اگر آدمی غور سے پڑھے کتنی چیزیں جو اللہ نے عورتوں کے لیے متعین فرما دی ہیں عورت سمجھتی ہے کہ میں اس گھر میں آرام سے نہیں رہ سکتی اور شوہر کو وہ شوہر کہتا ہے کہ تم ٹھہر سکتی ہو رہ سکتی ہو عورت نہیں رہنا چاہتی اللہ نے اسے اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے تم اس طرح کرو فی مفتا رتبے جو کچھ بھی وہ دے کر اپنی جان چھڑا سکتی تو اپنی جان چھڑا لے لیکن حق مہر میں کیا چیز وہ دے سکتی ہے ح خلا میں وہ کیا چیز دے سکتی ہے خلا میں ایک بات تو یہ خیال میں رکھنی چاہیے کہ بغیر ضرورت کے خلا کرنا اور اس تعلق کو توڑنا شریعت نے اسے نہایت ناگوار نہایت ناپسندیدہ عمل کرارتی ہے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق چاہتی ہیں کھلا چاہتی ہیں ہن منافقات ہن منافقات ہن منافقات،, منافقات،, منافقات پکی منافق عورتیں پوری منافقہ عورتیں ہیں اور تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا کہ پوری منافق عورتیں ہیں جو اپنے شوہر سے بغیر کسی وجہ کے طلاق لینا چاہتی ہیں بار بار ارشاد فرمایا کہ وہ پوری منافقہ جو شوہر سے اس تعلق کو توڑنا چاہتی ہیں تو یہ کوئی اتنی پسندیدہ چیز نہیں ہے عورتوں کے لیے کہ وہ کھلا لیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ شوہر نے جتنا مال دیا تھا اس مال سے زیادہ کا مطالبہ کرنا شوہر کا یہ مکرو ہے یہ بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں شوہر نے جو پیسے دیے اب وہ یہ کہے کہ میں نے دس ہزار روپئے دیے تھے مہر میں اور تم مجھے بیس ہزار واپس کرو تب میں کُلا کروں گا پچاس ہزار واپس کرو تب کھلا کروں گا شریعت نے اسے درست کرار نہیں دیا اور شریعت کہتی ہے کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو وہ جو کچھ بھی دے کے اپنی جان چھڑانا چاہے معاوضے میں اس کے لئے جائز ہے لیکن یہ کہ خود شریعت نے دوسری طرف یہی کہا ہے کہ مرد اس کو چاہیے کہ اپنا جو حکمہ اس نے دیا تھا بس وہ معاف کرا لے اسے کہے ٹھیک ہے میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں اور خلا آپ کر لیں لیکن آپ میرا حکمیر کا پیسہ واپس دے دیں یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسے یہ کہہ دے کہ تمہیں جو میں نے حکمیر دینا تھا ابھی ادائیگی نہیں کی ہے وہ آپ معاف کر دیں تو بس ٹھیک ہے اور خلا میں اگر مرد کا قصور ہو تو مرد کو روپیہ اور مال لینا اور وہ جو مہر مرد کے ذمے تھا اس کے عبض نے خلا کرنا یہ حرام ہے یہ اسلحہ یاد رکھنا کہ مرد کا اگر قصور واقعی ہے اور لڑکی نے خلا کا مطالبہ کر دیا وہ اپنے شور کے ظلم سے تنگ آئی دیے وہ کہتی ہے میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا یہ کوئی بھی اور بات ہے اور شور اس کا کہے کہ میں نے جو آپ کو مہر دیا تھا پانچ ہزار یا دس ہزار وہ واپس کر دو یا اس سے کم واپس کر دو شوہر کا یہ پیسہ لینا حرام ہے اور اگر کچھ مال لے لیا تو اس کو اپنے خرچ میں لانا بھی اس کے لیے حرام ہے یہ حرام کا پیسہ لے رہا ہے یہ ہوتا ہے عدالتوں میں آپ کو شاید دل نہ ہو لیکن عدالتوں میں جو لوگ کھلا کروانے جاتے ہیں وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ پہلے نکاح کر لیا کسی بڑے گھر میں پھر اس کے بعد اس لڑکی کو تکلیف دی اس لڑکی کو طلاق تو اب دینی نہیں پھر اسے خود ہی رستے سجھاتے ہیں کہ جاؤ اور کھلا کر لو وہ کھلا کے لیے جب آتی ہے تو پھر اسے کہتے ہیں اپنے باپ کا گھر لکھ دو یہ چیزیں کر دو اتنے پیسے دے دو اور دلیل میں یہ آیت لے آتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فلا جناح علی فی مفتت دے اور عورت اپنی جان چھڑائے جتنے بھی پیسے دے کے تو وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے بھی پیسے دے کے حق مہر سے زیادہ ہونا نہیں چاہیے حق مہر سے زیادہ ہوگا تو ویسے ہی مکرو اور اگر مرد نے ایسی حرکت کی ہے اس کی وجہ سے کھلا ہو رہا ہے مرد کے ظلم کی وجہ سے تو بیوی سے کچھ بھی حتیٰ کہ جو حق مہر دیا ہے اس کو بھی واپس دینا حرام ہے اور نہ صرف یہ کہ حرام ہے اس کا خرچ کرنا بھی حرام ہے اور عورت کے ہی قصور ہو تو پھر جتنا حق مہر دیا تھا اس سے زیادہ مہر نہیں لینا چاہیے اس سے زیادہ عبض میں نہیں لینا چاہیے لیکن خلا اس صورت میں بھی ہو جائے گا اس لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ہمیں یتعدہ فلا جنا ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے فی مفتدت بے جو کچھ کے وہ ان پیسوں کو دے کر ان چیزوں کو دے کر اپنی جان چھڑاتی ہے تل حدود اللہ اور یہ ہیں اللہ کے حدود یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے بیان کی ہے خلا کا مطلب اب سمجھ گئے کہ خلا کیا چیز ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح خلا کی تعریف میں کچھ چیزیں آپ سے اور عرض کر دیں کہ خلا میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی طرح بھی نباہ نہ ہو سکے کوئی بھی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو سکتا اور مرد طلاق نہیں دیتا تو اس صورت میں کھلا جائز ہو بغیر کسی وجہ کے خلا یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہو گئی اور خلا کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک ہی مجلس ہو ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر یہ اقرار کریں کہ مرد یہ کہے یا عورت یہ کہے کہ جو میرا تم جو میرا حق میرا ہے تمہارے ذمے اور وہ تم رکھ لو اور اس کے عوض میں تم میری جان چھوڑ دو اور مرد اگر کہہ دیتا ہے کہ میں نے جان چھوڑ دی تمہاری میں نے کھلا کیا اسی مجلس میں کہے گا تو پھر اس عورت پر ایک بائن طلاق پڑ جائے گی اب روک کے رکھنے کا اس عورت کو مرد کو اختیار نہیں اور اگر مرد نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے جواب نہیں دیا اٹھ کھڑا ہوا مرد نہیں اٹھا عورت اٹھ کے چلی گئی اور اس کے بعد مرد نے کہا کہ اچھا میں نے یہ کھلا مان لیا مجلس اگر بدل جائے گی تو پھر اس کہے کا اعتبار نہیں ہے یہ کھلا نہیں ہوگا شریعت نے اس کے لئے ضروری قرار دیا ہے کہ ایک مجلس ہو جواب اور سوال ایک جگہ ہونے چاہیے اس طرح جان چھڑانے کو شریعت نے کھلا کہا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مرد نے کہا میں نے خلا کیا اور عورت نے کہا کہ میں نے قبول کر لیا ایک ہی مجلس میں اور عورت نے وہاں سے چل دی بعد میں کہا تو تو کھلا نہیں ہوا اور عورت اپنی جگہ بیٹھی رہی اور مرد کھڑا ہو گیا اور عورت نے اس کے اٹھنے کے بعد مرد کے چلنے کے بعد قبول کر لیا تو کھلا ہو جائے گا دونوں صورتیں الگ الگ ہیں مجلس کا اتحاد مجلس کا ایک ہونا لیکن مرد کہہ کے اٹھ کے چلا گیا اور عورت نے اس کے اٹھنے کے بعد قبول کیا ہے اگر تو عورت چونکہ اصل ہے نا کھلا میں اب یہ کلا منعقد ہو جائے گی اور پیسے کا اگر ذکر نہیں کیا اور یہ کہا کہ مہر معاف کرتے ہیں یا جو مہر تمہیں ادا کرنا تھا میرا حق بنتا تھا وہ میں چھوڑتی ہوں اور ایک ہی مجلس میں کہہ دیا تو یہ معافی ہو جائے گی کھلا ہو جائے گا اچھا اور اگر ذکر کر دیا عورت نے کہ تم مجھ سے دس ہزار لے لو اور میری جان چھوڑ دو میں جو زیورات اپنے والدین کے ہاں سے لائی ہوں وہ بھی تمہیں دیتی ہوں اور تم میری جان چھوڑ دو اور اس نے کہا کہ میں نے اس پیسے کو یا اس زیور کو لے لیا اور تمہیں چھوڑ دیا یہ کہتے ہی اس پہ طلاق بائن پڑ جائے گی نکاح ٹوٹ جائے گا یہ عورت آزاد ہو گئی اب عدت گزارے اور اپنا نکاح کہیں بھی کرے جو بھی معاملات ہیں وہ الگ ہیں لیکن کھلا اس طرح ہو جاتا ہے ہاں لڑکا اگر نابالغ ہوگا بچپن میں بھی کبھی کبھی نکاح کر دیتے ہیں دیہات میں تو اس سے کھلا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بالغ نہ یہ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ چیز پیش آئی تھی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کو پورا نہیں کر سکو گے فلاح جناح علیہ مات ان دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے فی مفتدت عدت بے وہ عورت جو کچھ بھی ادا کر کے اپنی جان پہ چھڑا لے ٹھیک ہے ہو گئے یہ مسئلے دل کا حدود اللہ اور لوگوں یہ اللہ کی حدود ہیں پہلا خلا اسلام میں یہ حسد جمیلا رضی اللہ عنہ کا ہوا تھا ثابت بن قیس بن شماس اللہ انہوں کے ساتھ اور انہوں نے پورا باغ اپنا بیوی کو دے دیا تھا انہوں نے باغ کو واپس دیا اور کہا کہ باغ اپنا رکھو اور میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یہ اللہ نے عورتوں کو اجازت دی ہے اور اس کھلا کے نوبت ہی نہیں آنی چاہیے بہتر اس سے یہ ہے کہ مرد اختلاق دے دے اچھی طرح نباہ ہو جائے ختم ہو جائے یہ اتنی حد تک باتیں پہنچنی ہی نہیں چاہیے اور پھر اس مسئلے کو یاد رکھیے گا کہ خلا میں عورت سے حق مہر سے زیادہ مانگنا جب مرد نے ظلم کیا ہوا اور مرد کی وجہ سے کھلا ارا ہو تو پیسہ اس کے لئے حرام ہے اس پیسے کا خرچ کرنا بھی حرام ہے لینا بھی حرام ہے قطن ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اور حرام کا پیسہ اپنے ساتھ جو نحوست اور وبال لاتا ہے نا وہ سب آ جاتا ہے اللہ نے فرمایا تل کو حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں اللہ کے قوانین ہیں اللہ نے مقرر کر دیے فلادوا دیکھو ان میں زیادتی نہ کرنا انہیں توڑنے کی کوشش نہ کرو اس میں اپنی طرف سے خام خواہ ایسی باتیں نہ کرو جس کی وجہ سے ان قوانین کی حکمت ختم ہوتی ہو اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہو یہ اسی طرح ہے نا ناجائز فائدہ اٹھانا کہ وہ کھلا چاہتی ہے اس کے لیے ناماکول شرطیں لگا دی یہ طلاق دینا چاہتا ہے اور طلاق میں ایسی باتیں پیش کر دیں خاندان والے کہ تم طلاق نہ دو تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ طے کرنے کی ہیں غصے میں خوشی میں جذبات میں ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ انہیں کھیل بنا لیا جائے میتعدہ حدود اللہ اور جو شخص بھی اللہ کی حدود کو تباہ کرتا ہے پامال کرتا ہے فلاح مس والمون سو وہ لوگ ظالم ہے اللہ کی حدود دو طرح کی ہیں ایک اللہ کی حدود وہ ہیں جو اللہ نے کام کرنے کو کہا ہے کہ یہ یہ کام کرو اور ایک اللہ کی حدود وہ ہیں جن میں نہ کرنے کو کہا ہے کہ یہ, یہ کام نہ کرو حلال اور جائز مال کا کمانا اللہ نے فرض قرار دیا ہے ضروری قرار دیا ہے وہ قائب کرو اور چوری کو اللہ نے منع کیا ہے کہ چوری مت کرو یہ دونوں اللہ کی حدود ہیں پوزیٹو سائٹ پہ بھی اور نیگیٹو سائٹ پہ بھی دونوں میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کام نہ کرنا یہ دو طلاقیں ہو گئی اس آیت میں جو بیان تھا کھلا ہو گیا ٹھیک ہے جی اور عدت بھی آ گئی پچھلی آیت میں اس سے ہاں اس میں دو طلاقیں آ گئیں اور کھلا آ گیا ٹھیک ہے جی اب دیکھیے تیسری طلاق کا پکر یہ جو ہے نا فی انساکوں بے معروف نسری ہوں بے احسان اللہ نے کہا ہے کہ طلاق مرتان طلاقیں دو بار دو بار طلاق دینی ہے اور اگر دینی ہے تو اس کے بعد تم اسے قائدے کے مطابق روک کے رکھو یا احسان نیکی کے ساتھ اسے رخصت کر دو یہاں اللہ نے تیسری طلاق کا ذکر نہیں کیا اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تیسری طلاق کا ذکر ناگوار ہے تیسری طلاق جو ہے وہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں اس لیے کبھی بھی اول تو اس مسئلے میں ہی نہ آئے اور اگر بالفرز محال کوئی غصہ کوئی ایسی چیز ہے بھی تو یہ طلاق کا مسئلہ اتنا سنجیدہ اتنا آسان نہیں ہے ایک طلاق بستے دے, دے اس سے نہ بڑھے اور طلاق دو طرح کی ہے ایک طلاق ہے جو اشارے اور کنائے سے دی جاتی ہے اور ایک طلاق ہے جو صریح لفظوں سے دی جاتی ہے یہ یاد رکھیے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ ایک طلاق دیتا ہوں اور جاؤ اپنا دوسرا شوہر کوئی کر لو اور کاغذات بھیجتا ہوں کاغذ دیتا ہوں تمہیں یہ ایک تلاق نہیں ہوئی یہ تین ہو گئے اس لیے کہ یہ کہنا کہ دوسرا شوہر تلاش کر لو یہ کنایا ہے طلاق سے تو, تو دوسری طلاق ہو جائے گی صاف لفظوں میں اس نے نہیں کہا اشارے کنائے میں کہا اور جب اس نے کہا کہ میں کاغذ دیتا ہوں تو کاغذ دینا ہمارے معاشرے میں ہمارے عرف اور رواج میں یہ طلاقی کے مطابق طلاق میں یہی ہوتا ہے کہ کاغذ بھیج دیں گے یہ تین طلاقیں ہو گئی لوگ اتنے آسان سمجھے بیٹھے ہیں غصہ بڑی بری چیز ہے گھر تباہ ہو جاتا ہے بغیر طلاق کا نام لیے اس نے کہا تم ایسی حرکتیں کر رہی ہو اور میری طرف سے تمہیں کاغذ ہیں بس طلاق ہو گئی انسانوں کی عزت بہت بڑی چیز ہے وہ خاتون ہو یا شوہر ہو دونوں کی عزت بہت بڑی چیز ہے کھیل تماشے کی چیزیں نہیں